اب جو ہے نا اس میں سب کو آزادی ہے اسی طرح جو منتخب کیا جاتا ہے اس میں بھی کافر مسلمان فاسق عادل ہاں اور جو وہ ہے کیا ہے مرد عورت سب برابر ہوتے ہیں کس طرح ہے کہ نہیں یہی وجہ تو ہے کہ میں ان سے پوچھتا ہوں جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ قروج عالم ہے کیا ہے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 اس یہ پہلے دن سے ان کی جاری نہیں تھی تو جب پہلے دن سے نہیں تھی تو کی کیا کریں گے یہ تو پھر ہمارے امیر نہیں ہو گئے جب امیر نہیں ہے تو ہمارے خلاف کرتے تو کیسے امام یہ تو امام نہیں بنا ہوا ہے آج تک آج تک تو یہ امام نہیں ہے کیونکہ فاصل کے لیے ابتداءن امامت منعقد نہیں ہوتی تو کیسے آپ نے ان کو امام بنایا ہمارے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 لڑکی کو اسلام کی روح سے یہ کتنی بغیرتی کی بات ہے اور پھر لڑکی کو فروغ کر کے کس پر فروغ کرتا ہے کافر پر دشمن پر فروغ کرتا ہے اور پھر تم مجھے یہ کہتے ہو کہ یہ تمہارا ایمان ہے اس کی تعداد کر میں اس کے خلاف خروج نہیں کرو یہ عجیب بات ہے یہ کتنا مت کہاں سے تم کن کس طرح سے تم نے لایا ہے یہ فخر رحمان ہے کہ فخر شیطان ہے جس سے تم نے یہ فتویٰ نکالا ہے کہ یہ پھر بھی تمہارا ایمان ہے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 فروخت کرتے تھے غلالت کو لیتے تھے ہدایت کو فروغ کرتے تھے کس طرح یہ ہدایت کو فروغ کرتے تھے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے پاس تو ہدایت نہیں تھی تو بعض علماء نے کہ ہدایت لسانی کو ان کے پاس موجود تھا تو وہ ہدایت لسانی کو فروغ کرتے تھے جس مسلمان سے ملتے تھے تو کیا کہتے تھے امنا ہم نے ایمان لایا ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ شید ون رسول اللہ اس طرح کہتے تھے نا چھد رسول اللہ تو یہ دعوت نسانی مسلمانوں پر فروغ کرتے تھے تو وہ ان کو دلالت دیتے تھے مسلمانوں کے پاس تو دلالت اور گمراہی نہیں تھی وہ کیسے دیتے تھے? تو وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح چھوڑتے تھے, تھے. تھے. منہمک ہو جاتے تھے وہ ان کو چھوڑتے تھے کہ یار یہ تو کلمہ پڑتا ہے بس چھوڑو ان کو تو یہ آج اسی انہی منافقین کی طرح انہی زندگین کی طرح یہ آج بھی کرتے ہیں لیکن ان کی کفر واضح ہو گئی ہے ان کی کفر چپی ہوئی تھی اور ان کی کفر جو ہے نا وہ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 اس طرح ہم نے بتایا نا کہ حاکمیت صرف قانون جی کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے تو حاکمیت اللہ اللہ تعالیٰ کو حاصل کا مطلب یہ الا اللہ محمد رسول تو اب لا الَ اللہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی بندہ مرتکب اس کبیرے کا مرتکب ہو جائے جو امارات پھر کفر میں سے ہو جو علامات میں سے ہو وہ بندہ کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا ہاں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ تو مانیہ ان بھی پڑھتے تھے ان کو علماء نے کافر قرار دیا کہ نہیں قرار دیا ہاں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ تو خوارج بھی پڑھتے تھے وہ قرار دیا کہ نہیں قرار دیا لا الہ اللہ تو شیعہ بھی پڑھتے ہیں ان کو علماء کافر قرار دیتے ہیں کہ نہیں قرار دیتے لا اللہ تو تاتاری بھی پڑھتے تھے باخر دور میں ان کو علماء نے پھر بھی کافر قرار دیا کہ نہیں قرار دیا <تصال> تو ازیز دیکھو حکیمت اعلیٰ اللہ تعالی کو حاصل ہے لیکن چوٹے دفعے کو پہنچ کر یہاں پر کیا کہتے ہیں جرم سزا کا تعین صرف اور صرف ملک قانون کرے گا کیا کہتے ہیں یہاں پر کہتے ہیں حاکمت اعلیٰ اللہ تعالی کو حاصل ہے یہاں پہ کہتے ہیں جرم و تضا کا تعین صرف اور صرف ملک نے رائس قانون کرے گا یہ کون سی حکمت اعلیٰ ہے جو اللہ تعالی کو تم نے دی ہے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 معانی کے لیے باطل گندے اور اپنے طرف سے گڑے ہوئے اصطلاحات استعمال کر کے اس پر نتیجے مرتب کرتے ہو دیکھو تم نے جہاد جیسے مقدس عمل کے لیے دہشت گردی انتہا پسندی شدت پسندی بد امنی امن دشمنی اور اس طرح کے گناؤ نے جرائم جیسے کے لیے استعمال ہونے والے گناؤ نے جرائم کے لیے استعمال ہونے والے وہ الفاظ تم نے بنا کر یہاں پر اس مفون کے لیے کیے. سے میں سوال کرتا ہوں نعوذ باللہ, نعوذ باللہ اگر کوئی قرآن کو اگر کوئی قرآن کو ناؤد باللہ نقل کفر کفر نباشد اگر کوئی قرآن کو یہ نام رکھ کر اس کا انکار کرے کہ یہ ناؤد باللہ کیا ہے یہ گرنتھ ہے ہندوؤں کا گرنتھ ہے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 اس کو اس دفات کو وہ کیا ہے اسلامی قانون کے تحت ہم نے یہ کام کیا ہے تو یہ کفر کا کفر ہے کام بھی کفر کا کیا اور پھر اس کو اسلامی نام بھی دیا تو کفر کو اسلامی نام دینا ہی تو ویسے ہی کفر ہے من حکم بغیر ما الرحمان فقت فقط کفر الجما امام ابوبکر جب فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے قانون کے بغیر حکم دیا اور پھر کہاں کہ یہ تو اللہ کے قانون کا حکم ہے تو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 کیا ہے مذہبی آزادی کی روح سے جائز ہے کہ وہ مرتد ہوتا ہے کیا کچھ ہوتا ہے تو یہ آزادی ہے. بنیادی حقوق میں ہی درج ہے تو بنیادی حقوق کی روح سے یہ جائز ہے تو کیا یہ حاکم اعلیٰ کی توہین نہیں ہے کیا یہ حاکم اعلیٰ کا استقفاق نہیں ہے کیا یہ حاکم اعلیٰ کے عہدے کے ساتھ استحضا نہیں ہے حاکم اعلیٰ کا عہدہ تم نے اتنا بے زر عہدہ بنایا ہے کہ وہ کسی کو جیل بھی نہیں بیت سکتا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 ٹھیک تو یہ نظام واجب القتر ہے اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے کوئی صورت بھی ہم ان کو معاف ہو نہیں کریں گے ٹھیک کسی صورت معاف کرنا ٹھیک نہیں ہے ان کا اب یہ دیکھو ایک طرف کہتے ہاں کہ میں آلہ ہے اگر اس کے کسی قانون کو منظور کرنا ہو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 اس لیے کہ ایمان کیا ہے الان ایمان هو تصدیق بما جاء به النبي صلی اللہ من حيث ما جاء به کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے گئے قوانین کو قوانین مان لے لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ پارلیمنٹ کے اراکین نے اور سینٹ کے اراکین نے اس کو قانون بنایا بلکہ اس حیثیت سے تم اس کو مان لے کہ ال کہ یہ پیغمبر نے لائے ہیں تو یہاں پر تو وحی کی بنیاد اور پیغمبر کے لائے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 آ, حکومت ہے ہمارے اوپر اور اس کو ختم کیا جائے تو ان کو کیا جواب ملا جواب یہ ملا کہ منہ بند کرو یہ آئین کے خلاف ہے یہ آئین کے خلاف ہے شریک حکم تھا لیکن آئین کا خلاف تھا تو بس بےچارے نے منہ بند کیا اور خاموش بیٹھ گیا ٹھیک ہے یہ چار ابھی دیکھو پھر اگر آئین پاکستان کے ساتھ اس کا اتفاق آیا یا اس میں ترامین کر کے تبدیلیاں کر کے اس کے میک اپ کر کے پھر جو ہے نا آخر کار وہ آئین پاکستان کے ساتھ تھوڑا بہت جو ہے نا اس کا ملاپ پیدا ہوا تو آئین پاکستان اصل مانا گیا ایک تمہیں اس پولتا پوچھتا ہوں آپ کو کہ یہاں پر آئین پاکستان اصل مانا گیا یا شریعت اصل مانا گیا مان صاف رحمہ اللہ کا پتو تو تم نے وہ تم تو بھول نہیں گئے ہو نا وہ تو یاد ہے آپ حضرات کو مہم شاہدی کا فتوہ کیا تھا اما اللذی یجتہد ویشرع علی قواعد خارجت علی الاسلام فلا یکون مجتہدن ولا مسلم اذا قصد الی وضع ما یراہ وافقت الاسلام مخالفت ہو کہ وہ اپنے اصول کو دیکھتے ہیں چاہے وہ اسلام کے محافظت میں آتے ہیں اور چاہے وہ اسلام کے مخالفت میں آتے ہیں وہ اپنے کس کو دیکھتے ہیں اصول کو دیکھتے ہیں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 ہم کہتے ہیں فرعون نے دعویٰ تھا نا رب اللہ آج تو یہ رب اللہ سے بھی بڑے دعوے کرتے ہیں اللہ کی کتاب پر توثیق کا دستخط ضروری ہے اللہ کی شریعت پر توثیق کا دستخط ضروری ہے ورنہ قانون نہ بنے گا اور ماں ادرا کا ما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 جس صدر کرے گا لیکن اگر پاس نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے گا اور بر... پھر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا آپ پارلیمنٹ والے خوش ہو جائیں گے کہ درد سر, تو گیا. یہ درد سر تو ہمارے پارلیمنٹ سے گیا یہ کیا درد سر تھا کہ ہمارے لیے اختلاف کا سبب بنا تھا من ذالق اس سے بڑا کفر میں نے کہی نہیں دیکھا ہے یہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں ہوتا ہے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 فائنل آئی پھر بھی پارلیمنٹ کی تو بات بالکل اس نے ثانی کی ہمیں وہ کیا کہ تم اس پر ثانی کرو اس طرح ہے شریعت کورٹ کیا کہے گا وہ کہے گا تم اس پر نظر ثانی کرو یہ دفعات مناسب نہیں ہے تو اگر وہ ثانی کرے تو ٹھیک ہے ثانی کے بعد اگر وہ منظور کرے تو کوئی اس پر شریعت کورٹ کا وہ نہیں چلتا ہے یہ کیا ہے شرحی کوٹ کے دائرے اختیار کے پھر کیا کیا باہر ہے آئین پاکستان تہرے نمبر پر مصنعیات میں ذکر ہے کہ اس میں شرحی کوٹ کا نہیں چلتا ہے کہ وہ اس میں ترمیم تبدیل کریں ٹھیک ہے نمبر دو مسلم آئلی قوانین اس سے باہر ہے نمبر تین بنکاری کے قوانین اس سے باہر ہے نمبر چار یہ جو مالی قوانین ہے بیمہ لاٹری اور یہ جو انعیوز کے دائرے اختیار سے باہر ہے تو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 تو یہ مستقنیات جو ذکر کیے گئے ہیں اس کے دائر اختیار سے باہر ہیں یہ کیسے شریعت ہے کہ اس کے دائر اختیار سے کچھ چیزیں باہر ہیں حضریہ باہر گئی مالیات باہر گئی دنکاری باہر گئی اور آئینی پاکستان باہر گیا تو کیا باقی رہ گیا اس کے لیے اس کے بعد یہ دیکھو میں یہ سوال کرتا ہوں ان سے کہ تو پھر شریعت کورٹ کا ہر فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے اور سود کے معاملے کا مثال میں نے تم کو دیا تھا ٹھیک ہے بارے میں اس نے کیا فیصلہ کیا شریعت کورٹ نے حرام. تو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور سپریم کورٹ نے اس کو رد کیا اب میں ان مولوی حضرات سے پوچھتا ہوں کہ تین دفعہ آپ حضرات نے بل پیش کیا ایک دفعہ نظام مصطفیٰ کے نام سے ایک دفعہ شریعت بل کے نام سے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 تو جب ان کو سزا نہیں ملتی ہے تو پتا چلا کہ یہ ملک کا واجب العمل قانون نہیں بنا ہے جب واجب العمل قانون نہیں بنا ہے تو کیا پتا چلا کہ پاس نہیں ہوا ہے جب پاس نہیں ہوئے تو کیا پتا چلا کہ فیل ہو گیا کس نے فیل کیا پارلیمنٹ نے فیل کیا کس نے نامنظور کیا ایوان ایوان نے نامنظور کیا کس نے مسترد کیا ایوان نے مسترد کیا, نے مسترد کیا. اب ان اہل ایوان کو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 یہ کیا اسلامی قانون ہے تو میرے لیے جو دو دفعے تمہارے پاس موجود ہے حاکم سے اللہ تعالی کو حاصل ہے اور پاکستان اور کوئی بھی قانون قرآن کے متصادل نہیں بنے گا تو یہ جو میرے خلاف استعمال کرتے ہو مہربانی کر کے اس کو کسی کوٹ میں لے جا کر پیش کرو کہ یہ فلان فلان فلان ارکانی پارلیمنٹ اس کے جمرے سے اس دفعے کی وجہ سے کافی ہے کہ ہاضا ان کو سزا دیجیے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 جو دوسرے دفعات میں تحفظ دیا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ ان دوسرے دفعات پر یہ اسلامی دفعات حاکم ہیں یا نہ نہیں ہیں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 تم نے بشیر بلور کے جنازے میں بشیر بلور کے پاتحے میں تم نے ہاتھ اتنے اٹھائے اور کہتے ہو ربنا اقصر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان یہ سبقونا بالایمان ہے یا سبقونا بالکفر کل تم لوگ کہتے تھے کہ اس نے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 تو ہم بھی کیسے ہیں بالکل یار اور چنگیز خان کے آئین میں بھی کچھ ایسے دفات تھے جو اسلامی تھے وہ فرماتے ہیں ابن کثیر وہ جھوٹا انسان تو نہیں ہے ابن کثیر وہ فرماتا ہی وہو وباسل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 ہم تو اُن، اس اسلام کو مانتے ہیں جس میں لِتَكُونَ کَلِمَةُ اللَّهِ ہِیَ الْعُلْيَا الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى الحق يَعْلُو وَلَا يُعْلَى حق تو عالی ہوتا ہے اور اگر پارلیمنٹ کے اراقین کے آراق اس پر عالی ہو تو ہم اس کو اسلام نہیں کہتے اور ہم نہیں امام شاکی نے بھی اس کو اسلام نہیں کہا ہے امام ابو حنیفہ نے بھی اس کو اسلام نہیں کہا ہے مالک و رحمت ابن حن